یعنی اس کا لفظ بن جائے گا اس اللہ کے تمام معلوقات کے گنتی و تعدا اللہ کے جتنے معلومات ہیں ان کے تعداد اور گنتی کے برابر اس کا لفظ تمعیم بن جائے گا اب توضیح جو ہے آداد حلق ہی آدادہ حلق ہی چونکہ خلق جمانے معلوق ہے موجودات ہیں تو آداد حلقی یعنی آدادہ محلوقات ہی معلومات یعنی عربی زبان میں جو خلق منظر خلن میں بھی مذہب کے معنی میں آتا ہے اس مفول کے صفائل کے معنی میں, آتا ہے, اس کے معنی میں آتا ہے اس طرح خلق خالق کے معنی میں آتا ہے محلوق کے معنی میں ہے یہاں مخلوق ہے کیونکہ حالی تو ایک ہی ہے اس ایک ذات سے زیادہ ہے نہیں اس کا ایک سے زیادہ ہونا محال ہے ممتا نہیں ہے یہاں وہ تو ہاں جی لہٰذا یہاں دخل سے مراد معدود ہے یعنی مخلوق ہے مخلوق ہے یعنی ادا دخل کی یعنی اے محلوقات ہے